سورت شعر مکی صورت ہے شعرا کا مطلب ہوتا ہے باہم مشورہ کرنا ایڈوائس بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین خوف حامیم عین سین خوف سورہ شعر واحد سورت ہے جس کی دو آیات حروف مقطعات پر مبنی ہیں کدالک یوہلی کلینہ من قبل کلّ العزیز الحکیم اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے وہ برتر اور عظیم ہے تقاض السماوات و یطفۃ ترنا من فاؤق ہن ولم تو ہم و لِمَنْ فِي الْأَرْضِ منفِل إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الغفور قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں کس لیے پھٹ پڑیں اتنی مخلوق موجود ہے اس کے اندر اس کے بوجھ سے صرف زمین ہی پر اللہ کی مخلوق نہیں بستی بلکہ فضا میں بھی اللہ کی مخلوق بستی ہے اور فضا ہی میں نہیں بلکہ آسمان پر بھی اللہ کی آسمانی مخلوق فرشتے حدیث میں آتا ہے کہ آسمان میں کوئی بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر رہا ہو تو سکتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو یا جیسے سورہ مریم میں ہم نے مضمون پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنا دیا اور قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اتنی بڑی بات انہوں نے کہی تو یہ بھی اس میں بات ہو سکتی ہے کہ دنیا والوں کی نافرمانیاں اور دنیا والوں کی باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے قریب ایسا لگتا ہے جیسے کہ آسمانی پھٹ پڑے گا فرشتے اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تصویح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہی ہے جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں کچھ دوسرے ولی بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو سورہ شرح میں ہم ولی کا لفظ کافی مرتبہ پڑھیں گے اور پہلے بھی ہم کئی دفعہ اس کو پڑھ چکے ہیں لفظ ولی کے عربی زبان میں آٹھ دس معنی ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو بنیادی معنی ہیں جو بنیادی مناسبت پائی جاتی ہے تمام معنوں میں وہ قربت کی ہے قریب ہونا ایک معنی اس کا وارث ہونا بھی ہے گائیڈ ہونا یعنی رہنما ہونا محافظ ہونا تکلیفوں سے مصیبتوں سے بچانے والا ضرورت پوری کرنے والا دوست رول ماڈل یہ تمام اس کے معنی ہیں تو ان تمام چیزوں کو پھر اپنے سامنے رکھیے تو غربت کا سب سے زیادہ رشتہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ رہنما ہے اللہ محافظ ہے اللہ ضرورت پوری کرنے والا ہے اللہ دوست ہے سب سے قریبی تعلق انسان کا اللہ سے ہو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں یہ اللہ سے ہونا ہے ہمارا تعلق و کدالِ کا اوہین ال کا قرآن عربی تندرا قرآمہ و تندرا یوملفی ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گردو پیش رہنے والوں کو خبردار کر دیجئے اور جمع ہونے کے دن سے ان کو ڈرا دیجئے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اس آیت میں دو دفعہ انظار کا لفظ آ رہا ہے انبیاء کی دعوت کا آغاز انذار سے ہوتا ہے وارننگ سے جو اس کو قبول کر لیں اس کے بعد پھر ان کے لیے خوشخبریاں ہیں خود ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں ہمارا جو ایک سفر شروع ہوا قرآن کے ساتھ اور آپ میں سے جو لوگ ہیں جن کو یہ سفر کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ سکتی ہوں گی کہ شروع شروع میں ہماری زندگی کا ایک رخ ہوتا ہے ایک پیٹرن ہوتا ہے ہم چلے جا رہے ہوتے ہیں ہمیں قرآن کے بارے میں علم نہیں تھا حقیقت ہے کہ اکثریت آج بھی جو غلطیاں کر رہی ہے یا گناہ کر رہی ہے اکثریت لا علمی کی وجہ سے کر رہی ہے پتہ ہی نہیں کہ یہ کام غلط ہے یا معلوم بھی ہے کہ غلط ہے تو انجام نہیں پتا کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا کہ غلطی کتنی بڑی ہے اس کا لوگوں کو احساس نہیں ہے اب ہمیں بھی نہیں تھا قرآن اللہ تعالی نے زندگیوں میں کھلوا دیا توفیق مل گئی اب جب قرآن پڑھنا شروع کیا قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو دیکھتے جاتے ہیں لگتا ہے ہر چیز غلط ہو رہی ہے نہیں فیل ہوتا لگتا ہے سب غلط کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا تو پہلے یہ نہیں, نہیں کے الفاظ بہت سے آتے ہیں لگتا ہے یہ بھی چھوڑنا ہے یہ بھی غلط ہو گیا یہ بھی چھوڑنا ہے یہ بھی چھوڑنا ہے تو شروع میں تو لگتا ہے کہ انظار ہی انذار ہے وارننگز ہی وارننگز ہیں اس قدر رونا تب ہی آتا ہے جو لوگ شروع شروع میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا ڈر لگتا ہے شروع شروع میں قرآن کو پڑھتے ہوئے وجہ یہی ہے کہ بہت تضاد ہوتا ہے بہت کنٹراسٹ ہوتا ہے اپنی زندگی کے انداز میں اور جو قرآن جس طرح کی زندگی گزارنے کو ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے انظار قبول کر لیں آجزی اختیار کر لیں جھک جائیں اللہ کو ولی بنا لیں اپنی انگلی تھما دیں اللہ کو کہ اللہ بس اب تو میرا رہنما جہاں لے جائے تو جب اس طرح قرآن کے ساتھ ساتھ اور قرآن کو رہنما بنا کر جب انسان آگے بڑھتا ہے زندگی میں پھر آپ دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ جب خوشخبریاں بھی ملنے لگتی ہیں اور وارننگز کم ہونے لگتی ہیں اور خوشخبریاں زیادہ ہونے لگتی ہیں تو جو وارننگ قبول کر لے خوشخبری اسی کے لیے ہے اور اس کے حساب سے پھر انجام بھی مختلف ہوگا فریقن فل جنتی و فریق قنف شعیر ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دو زخ میں اگر اللہ چاہتا ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے وہ غالم نہ ما لحوں ولا نصیر اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار کیا یہ یعنی کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں ولی تو اللہ ہی ہے وہی وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ مختلف مِنْ شَيْءٍ ہی إِلَى انف <اللَّه> تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے اس آیت کو ہم اپنے دلوں پہ لکھ لیں آج سب سے بڑا پرابلم مسلمانوں کا کیا ہے تفرقہ اختلاف اور کیوں ہے اختلاف اس لیے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے اور حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے حالانکہ ہم سے تو صاف صاف کہہ دیا گیا ہے قرآن میں فرن تنازع تم فی شعین فرد الاور ر ر رسول نساء میں ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا کہ اے مسلمانوں اگر آپس میں کوئی بحث مباحثہ ہو جائے تنازع کہتے ہیں نا کھینچا تانی میں کہوں میں ٹھیک ہوں آپ کہیں آپ ٹھیک ہیں تو جب تنازعہ ہو جائے تو کیا کرو بات کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف قرآن کی آیت مل جائے جس کے حق میں وہ قرآن کی آیت جائے تو اس کو بس ایکسیپٹ کر لیا جائے اگلا بھی ڈرو کر جائے کہہ دے ہاں میں مان گیا کوئی حدیث سے دلیل مل جائے تو جس کے حق میں وہ حدیث ہو اس کو قبول کر لیا جائے اور جس کے خلاف جا رہی ہو وہ اپنا سرے تسلیم خم کر دے مسلم کہہ دے ہاں میں مان گیا میری غلطی تھی میں نے غلط سمجھا اپنی غلطی ماننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے ضروری ہے کہ انسان کے اندر پہ انا کا مسئلہ نہ ہو جب انا کا مسئلہ ہوتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ اگر قرآن کی طرف رجوع کیا تو عین ممکن ہے کہ فیصلہ میرے حق میں نہ ہو اگر حدیث کی طرف رجوع کیا تو عین ممکن ہے کہ فیصلہ میرے حق میں نہ ہو لہذا قرآن اور حدیث کے علاوہ وہ ادھر ادھر سے ریفرنسز لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے وہ کوئی نہ کوئی دلیل اس کی نکال لیتے ہیں اور پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں اختلاف الگ چیز ہے مختلف ہونا الگ چیز ہے مختلف لوگ ہوں گے مختلف ان کی عقلیں ہیں خیالات مختلف ہوں گے جیسے دو لوگوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی ایسے دو لوگوں کی عقلیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی میں اور آپ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب مختلف پس منظر سے مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں اور جس ماحول میں ہم نے پرورش پائی ہے جہاں سے ہم نے علم حاصل کیا ہے ان سب چیزوں نے مل کر ہماری سوچ کے انداز پر اثر ڈالا ہے ہم ایک طرح سوچ نہیں سکتے ورنہ تو لکڑی پتھر ہو جاتے اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت کر دیتا سب کو پہاڑوں کی طرح بے اختیار کر دیتا پتھروں کی طرح بے عقل کر دیتا تو اختلاف نہ ہوتا لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے ہمیں عقلیں دی ہیں اور دو انسانوں کی عقلیں ایک جیسی نہیں ہوتی مختلف خیالات ہوتے ہیں حد کے اندر رہیں تو فائدہ مند ہیں بلکہ خیالات کے ٹکراؤ سے بڑے نئے نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں جمود نہیں آتا منوٹنی نہیں ہوتی بورڈم نہیں ہوتا انٹرسٹ قائم رہتا ہے سنتھسس ہوتا رہتا ہے چیزوں کا اور اس میں فریشنس رہتی ہے چیز کے اندر مختلف چیزوں سے مختلف خیالات سے اس حد تک رہے تو ٹھیک ہے بینائن ہے کوئی حرج نہیں بلکہ اچھا ہے کنسٹرکٹیو ہے پازیٹیو ہے برین جیسے ہوتی ہے اس طرح کی چیز ہے لیکن اس مختلف ہونے میں اگر انا اور ضد شامل ہو جائے اور مختلف ہونے میں لیکن دو چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں ایک ہے رنگ سفید ایک ہے رنگ سیاہ مختلف ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر سفید کو یہ احساس ہو جائے کہ نہ صرف میں مختلف ہوں بلکہ میں اعلیٰ ہوں بلکہ میں بہتر ہوں تو پھر اب یہاں مسئلہ ہو جاتا ہے اپنے آپ کو اختلاف کی وجہ سے اعلی سمجھنا اس میں پھر اب پرابلمس کریٹ ہونے لگتے ہیں اس لیے کہ انا آ ہے اس کے اندر تو جب مختلف خیالات میں انا آ جائے, ایگو شامل ہو جائے اب یہ اختلاف کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر یہ اختلاف آگے بڑھ کر تفرقہ بن جاتا ہے گروپس کے اندر بٹ جاتے ہیں کینسر کی طرح ہو جاتا ہے ملیگنٹ ہو جاتا ہے علاج کیا ہوگا علاج اس کا خلوص ہے نیتوں کا درست کرنا ہے مخلصین الدین اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو اللہ الحکیم ہے اگر یہ کینسر ہو گیا ہے تفرقے کا اس قدر بیمار ہو گئے ہو تو اللہ کی طرف لوٹو الحکیم القرآن الحکیم اس کی طرف لوٹو علاج ہو جائے گا تفرقہ تمہارا دور ہو جائے گا ایک اور بھی وجہ تفرقی کی اور اختلاف کی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں بعض لوگوں کا علم جو ہے وہ مختلف ہے لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے آپ کو تجربہ کر سکتی ہیں آپ ایک بالکل نئی کتاب اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کے پیجز آپ ٹرن کریں وہ کتنا کھڑکھاتے خڑ ہیں نا بہت زیادہ کرسپ ہوتے ہیں تو آواز بہت آتی ہے اس میں سے تو نیا نیا علم جب ہوتا ہے تو وہ بہت ریجڈ ہوتا ہے بعض دفعہ وہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے ادھر سے ادھر بات برداشت نہیں کر سکتا بال کی کھال نکالتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر سینسٹیوٹی اور معمولی معمولی باتوں کے اندر بحث کرنا چونکہ تھوڑا علم ہوتا ہے لگتا ہے کل علم یہی ہے جو ہمارے پاس ہے اس کے اگینسٹ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت وسعت ہے اور جب کسی کا علم پرانا ہو تو سمجھیے پرانی کتاب کی طرح ہے جب ایک کتاب آپ کے ہاتھ سے بہت دفعہ گزر چکی ہوتی ہے تو اس کے پیجز کتنے نرم ہو جاتے ہیں نا پھر کھڑکڑاتے ہی نہیں ہیں وہ تو جب علم پرانا ہو جاتا ہے سٹل ہو جاتا ہے انسان کے اندر تو انسان میں وسعت آ جاتی ہے ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور اس کا ذہن بھی وسیع ہو جاتا ہے اور یہی صاحب کرام کا حال تھا بہت وسعت تھی ان کے اندر وسیع و ظرف تھے سب کے سب بہت سے مختلف چیزوں کی انہوں نے مختلف تعبیرات کو قبول کر لیا ایک دوسرے پہ کفر کے الزامات نہیں لگائے انہوں نے اب ہمارے ہاں جیسے تراویح کا معاملہ ہے کوئی کہتا ہے بیس کوئی کہتا ہے آٹھ تو دونوں کی گنجائش ہے کیا ضروری ہے کہ ایک کو ضرور ہی ریجیکٹ کیا جائے ضرور ایک کہا جائے کہ بیس والے اعلیٰ ہیں اور آٹھ پڑھنے والے گھٹیا یا آٹھ پڑھنے والے اعلیٰ بیس پڑھنے والے گھٹیا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ثانوی ہیں سیکنڈری ہیں یہ دین کا مین تھیم نہیں ہے نوافل ہیں نفل عبادات کے اندر تھوڑا یہاں سے وہاں ہو جانا اس میں اس قدر زیادہ انسان کو حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ان چیزوں میں ہم بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں پھر ہمارے ہاں تفرقہ بازی شروع ہو جاتی ہے پھر ہر گروہ پھٹ کے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے علماء اللہ نے اٹھا دیے مسلمانوں میں سے جو اس تفرقے کو ختم کرنے کی اپنی سی کوششیں کر رہے ہیں جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا جب ہم نے اپنا دورہ ترجمہ شروع کیا تھا وحدت امت یاد ہے آپ کو مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب تھی اسی طرح بازار میں آپ کو اللہ کے فضل سے کچھ کتابیں ایسی مل جائیں گی جس میں کوشش کی گئی ہے کہ فکی اختلافات کو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو مسلمان پھٹ رہے ہیں اس کو جمع کیا جائے جوڑا جائے پچانوے فیصد مسلمان آج نماز نہیں پڑھتے پچانوے فیصد میں پھر بھی بہت آپٹومسٹک آپ کو اندازہ کر کے بتا رہی ہوں تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کی فکر کرنی ہے بجائے کہ اس کی فکر میں آ جائیں کہ یہ ہے یہ ہے کیا کریں اس طرح پڑھیں یا اس طرح پڑھیں سجدہ یوں کریں سجدہ یوں کریں ہاتھ کیا کریں کہاں باندھیں اور اس کے اوپر پھر ایک دوسرے کے اوپر پتوے لگا دیں نا یہ تو پھر بہت زیادہ ریجیڈیٹی ہے نا اب یہ ہے ملگننٹ قسم کا اختلاف کینسرس قسم کی چیز ہے بیماری ہے یہ کوئی علم نہیں ہے اور علم جب اللہ سے کٹ جاتا ہے تو اسی طرح وہ کینسرس ہو جاتا ہے بیمار علم ہو جاتا ہے آخرت بنانے کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ کے پاس اجر پانے کے لیے جب علم حاصل کیا جاتا ہے تو پھر وہ بہت اچھا علم ہوتا ہے لیکن جب وہ دنیا پانے کے لیے لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے تو پھر وہ بہت سے اختلافات کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر لوگ علم دینے والے کے نام پر بٹ جاتے ہیں ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ کون اس سے اچھا ہے جو کہ اللہ کی طرف بلائے تو بات اللہ کی اللہ کی بات سننی ہے لیکن جب ہم اللہ کی بات کے بجائے اپنے اپنے استادوں کی بات شروع کر دیتے ہیں اب کوئی اور خاتون ہے وہ کہیں اور سے قرآن سن رہی ہیں ایک اور خاتون ہے وہ کہیں اور قرآن سن رہی ہیں سب قرآن سن رہے ہیں اب کمپٹیشن یہ نہ ہو کہ کس نے بہت اچھا سمجھا کامپیٹیشن اس میں شروع ہو جائے کہ کس کے استاد نے بہت اچھا بتایا اس میں جھگڑے شروع ہو جائیں کہ نہیں جہاں میں جا رہی ہوں وہ بہت اچھا بتاتے ہیں اگلا کہے کہ نہیں جہاں میں جا رہی ہوں وہ بہت اچھا بتاتے ہیں اب اللہ کی بات تو پیچھے رہ گئی اور استادوں پر جھگڑا شروع ہو گیا یہی آج ہم لوگوں کا حال ہے تو ہمیں بہت زیادہ اپنے اندر وسط لانے کی ضرورت ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں خاص طور پہ آپ اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے سینے کھول دے ظاہر ہے جو اصول ہیں اس پر تو کمپرمائز نہیں ہوگا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نماز پانچ کے بجائے تین ہے یا یہ سود جو ہے وہ سود نہیں ہے یا عید الاضحیٰ نہیں کرنی تو ظاہر ہے یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اس پر تو کمپرمائز نہیں ہے یہ اختلاف نہیں ہے یہ تو تحریف ہے جو کہ کی جا رہی ہے نوافل کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ذرا سی گنجائش ذرا سی وسط کوئی حرج نہیں جیسے کسی نے آ کر عبداللہ بن عباس رد ان سے کہا کہ حضرت ماویہ تو ایک بطر پڑھتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ہم سے زیادہ عالم ہیں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب کرام ردی اللہ عنہم سے فرمایا کہ بنو قریضہ پہنچ کر سب اثر کی نماز پڑھیں مراد آپ کی یہ تھی کہ لوگ جلدی سے بنو قریضہ کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں لوگ چلے ان کی توقع سے زیادہ دیر ہو گئی کچھ لوگوں نے کہا کہ اثر کا وقت جا رہا ہے ہم کو نماز پڑھ لینی چاہیے اور کچھ نے کہا کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا ہم تو بنو و پہنچ کر ہی اثر پڑھیں گے اب کچھ نے پڑھ لی کچھ نے نہیں پڑھی اب کیا ہوا مختلف ہو گئے نا لیکن سر پٹول نہیں شروع کر دیا کفر کے فتوی نہیں لگا ایک دوسرے کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاملے کو پھیرا اللہ رسول کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا ہمیں تو مایوسی ہو جائے ہم کہیں لو یہ کیا بات ہوئی اس لیے کہ ہم کو کانٹرورسیز اچھی لگنے لگ گئی ہیں نا ذرا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے اچھا وہ یہ کہہ رہا ہے اچھا وہ یہ کہہ رہے اس میں ہم ایکسائٹمنٹ کی تلاش کرتے ہیں تو دین اکسائٹمنٹ کا نام نہیں ہے دین ہدایت کا نام ہے ہدایت کی فکر کرنی چاہیے انسان کو اسکینڈلس کی نہیں اور مختلف لوگوں کے اختلافات کو اچھالنے کی نہیں وہ مختلف تم فی منشی انف حکم ہو الا اللہ ذالکم اللہ رب بھی تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے وہی اللہ میرا رب ہے علیہ توکل اسی پر میں نے بھروسہ کیا میرا ریلائنس میرا ٹرسٹ میرا کانفیڈنس میرا ڈپینڈنس سب اللہ پر ہے اللہ سے بڑھ کر تو کوئی عالم نہیں ہے اللہ کی طرف کیوں نہ رجوع کیا جائے دعا کے بھی ذریعے اور علم کے بھی ذریعے علم کا سورس سب سے پہلے قرآن علم کی بنیاد سب سے پہلے قرآن اور حدیث اس کے بعد کسی کا قول اور کسی کی بات وہ الہی انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں سے بھی اس نے جوڑے بنائے اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے لئی سکم ہی وَهُوَ ان الْبَصِيرُ اس کی مثال کے مانند بھی کچھ نہیں وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے یعنی کہ اس جیسا تو دور کی بات اس کی تو مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے یونیک ہے یکتا ہے عہد ہے کلُُ اللہ احد کہہ دو اللہ یونیک ہے اکیلا ہے تنہا ہے یکتا ہے علی رضی اللہ ان فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں تجسس میں پڑا وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی امیج بھی نہیں بنانا کہ اللہ بالکل بادشاہ کی طرح ہے یوں تخت پر بیٹھا ہے یا اللہ بالکل امی کی طرح ہے اگر یہ سوچا تو ہم اللہ کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے اللہ کے بارے میں تصور میں کوئی چیز اگر لانی ہی ہے تو اس نور کی آیت لے آیا کیجیے کہ اللہ نور سماواتی والارض اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا بس ایک روشنی سی ذہن میں لے آئیے کسی انسان کی شبہ یا انسان کی تصویر اگر آ گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ شرک میں انسان مبتلا ہو جائے لہو مقوال سماواتی والارض ارد آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں تو کیا ہے خزانے رزق اور رزق کے اندر صرف کھانا پینا تو نہیں آتا جو بھی آتا ہے کوئی ٹیلنٹ کوئی صلاحیت وقت ہدایت یہ سب رزق ہے یا بس تو رزق کا لے جس کا چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے جس کو ہدایت چاہیے اپنے رب سے رجوع کرے اللہ راستہ دکھا دے گا اللہ ہدایت کی جگہ پہنچا دے گا وہ یک اور جس کو چاہتا ہے نہ پاتلا دیتا ہے ان نہ ہو بیکلی ان اسے ہر چیز کا علم ہے شرح لکمن الدین بڑی خوبصورت آیت ہے دو بڑے پیارے لفظ اس میں آ گئے ایسی آیت آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی اور اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے ماں وسّا بہ نوہن ولدی اور ما وسئینہ بہ ابراہیم وََ موسٰ وََ جس کا حکم اس نے نو علیہ السلام کو دیا تھا اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وہی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم وسلام کو دے چکے ہیں تو لفظ آ رہا ہے شرع شرع, شرع ہی سے لفظ بنا ہے شریعت شریعت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ راستہ دین دین کی بات کی گئی کہ تمام انبیاء کو دین ایک ہی دیا گیا تو دین ہے توحید دین اور شریعت یہ دو الفاظ ہیں ان میں وہی تعلق ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن اور لا میں ہوتا ہے آئین اور قانون میں جو تعلق ہوتا ہے آئین ایک ہی رہتا ہے کانسٹیٹیوشن ایک ہی رہتا ہے قوانین کچھ نہ کچھ ان میں ترمیم اور تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے دین تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی تھا توحید ہاں شریعتیں مختلف تھیں وقت کے لحاظ سے انسان کی ہیومن ایوالومنٹ کے حساب سے ایولیوشن ہو رہی تھی ہیومن مائنڈ کی اور سسٹمز کی اور تہذیب کی تمدن کی ہر چیز ترقی پذیر تھی ارتقاء ہو رہا تھا ہر چیز کا اس کے حساب سے جو نبی جس زمانے میں آئے ان کو اس حساب سے شریعت دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی یہ وہ وقت تھا آج سے چودہ سو سال پہلے کا کہ جب انسانی ذہن کا ارتقاء اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا انسانی تہذیب انسانی تمدن اپنی پیک پر چلا گیا تھا ہاں سائنٹیفک پروگریس اس کے بعد آنی تھی لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوانین دیے گئے اب وہ ہمیشہ کے لیے ہیں آپ کی شریعت اب تا قیامت تک اپلائی ہوگی اور پریکٹس میں رہے گی یہ آؤٹ موڈ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگی ریڈنڈنٹ نہیں ہوگی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے احکامات بیکار ہو جائیں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا فرمایا انعقیم الدین ولا تفر رقوفی اس تاکید کے ساتھ کے قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق مت ہو جاؤ تو دین میں متفرق ہونے کا مطلب ہوگا کہ شرک شروع کر دینا تو کہا متفرق مت ہو کبور الل مشرقین ما وم الائی یہی بات ان مشرقین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے اس آیت کو بھی آپ اگر چاہیں تو ہائی لائٹ کر لیں ہم یہ تو بہت پڑھتے ہیں جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں ہدایت دی ہی نہیں تو ہم کیا کریں یہ آیت دیکھ لیجیے ہدایت اس لیے نہیں ملی ہوگی کہ رجوع نہیں کیا ہوگا اللہ کی طرف سنجیدہ طور پہ ہدایت کی طلب میں محنت مشقت ابھی شروع نہیں کی ہوگی سیریسلی نہیں لیا ہوگا اس پروسیس کو اسی لیے نہیں ملی اسی کے اللہ کا تو پختہ وعدہ ہے وہ یادی الہی می نیب <يُنِيب> اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے وما تفر رکھو اللہ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اگر تیرہ رب پہلے ہی نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے استراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں شروع میں ذکر کیا بغیم بینا ہوں کا آگے ذکر کیا شک کا جب آپس میں سر پٹول لڑائی جھگڑے فتوے بازیاں کفر کے فتوے آپس ہی میں مسلمان ایک دوسرے پر لگانے لگتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ عوام شک میں پڑ جاتے ہیں مثال سے سمجھیے اللہ کی کتاب کیا ہے شفا ہے دوا بن کر آئی ہے بیماریوں کا علاج ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دوا آئی ایک اسپتال تصور کر لیجئے کوئی جگہ ہے کوئی شہر ہے وہاں پر دوا آگئی لائف سیونگ ڈرگ آ گیا اب وہاں پہ تین چار پانچ ڈاکٹر موجود ہیں مریض بھی بیٹھے ہوئے ہیں دوا کے انتظار میں تو کیا ہے دوا اللہ کی کتاب ڈاکٹر سمجھ لیجے کتاب کو سمجھنے والے جن کے پاس کتاب کا علم ہے اور مریض سمجھ لیجے عوام جن کو کتاب کا کچھ علم نہیں وہ تو ان کی طرف رجوع کرتے ہیں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں انہی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری بیماریاں ٹھیک کر دیں گے اب دوا آئی جو ڈاکٹر موجود تھے چار پانچ انہوں نے آپس میں چینا جھپٹی شروع کر دی کہ وہ کہتا ہے میں کھلاؤں گا مریض کو وہ کہتا ہے میں کھلاؤں گا مریض کو مریض کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہی حال ہو جاتا ہے ہر ایک خود کریڈٹ لینا چاہتا ہے کہ میں نے شفا دی ہے لوگوں کو اور اس کے اندر پھر لوگ جو ہیں جب اس طرح ڈاکٹرز کو لڑتا دیکھتے ہیں تو مریض پریشان ہو جاتے ہیں تو علم والوں کو جب عوام لڑتا دیکھتے ہیں تو عوام شک کا شکار ہو جاتے ہیں اور کب ہوتا ہے یہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دین پروفیشن بن جائے پیشہ بن جائے روٹی کمانے کا ذریعہ بن جائے کہ اپنے گھر کا چولہا اسی وقت جلے گا جب کہ یہ لوگ میری دکان پر آئیں گے تو دین کی دکان سجا کر کوئی بیٹھ جائے اور اس کو پیسے کی لالچ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے جب پروفیشن بنتا ہے دین اب کمپٹیشن کہ سب کی دکان بند ہو جائے تاکہ سارے گاہک میرے پاس آئیں تاکہ سب سے زیادہ میرا فائدہ ہو میرا نام بھی سب سے زیادہ ہو میری شہرت بھی سب سے زیادہ ہو پیسہ بھی میرے پاس زیادہ ہو تعریف بھی میری ہو میری ہی واہ, واہ ہو ہر طرف ہر طرف میرے ہی نام کے ڈنک کے بج رہے ہوں یہ رسولوں کا طریقہ نہیں تھا انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہم تم سے کچھ بھی اجر نہیں چاہتے ہمیں کوئی تعریف نہیں چاہیے ہمارا نام بھی نہ پتہ چلے کسی کو دین کا کام کرنے آئے اللہ سے کہ اللہ میرا نام بھی نہ پتہ چلے کسی کو بس لوگ ہدایت پالیں اپنی ذات سے جوڑنے تھوڑی آتے ہیں اللہ سے جوڑنا ہے اگر ذات سے جوڑنا ہے تو پھر تو وہی حال ہوگا جو کہ قیامت کے دن ایک عالم کا ہوگا جو حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگوں کا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا شہید سخی اور عالم دو کو تو رہنے دیں عالم کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھیں تو نے کیا کیا میری نعمتوں کے ساتھ کہے گا اللہ میں نے تو تیرا دین پھیلایا لوگوں کو تیرے دین کا علم دیا اللہ فرمائے گا کدب جھوٹ بولتا ہے اس نے اس لیے لوگوں کو دین سکھایا کہ اس کی واہ واہ ہو اس کی تعریف ہو اور وہ ہو چکی ڈنکے بج گئے شہرت کے اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو آندے مو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو تو کتنی آپ دیکھیں نا خسرت دنیا والا آخر اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ علم حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے انسانوں کو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے مشقت محنت لوگ کرتے ہیں تو کہیں علم حاصل کرتے ہیں لیکن چونکہ پروفیشن بنا لیا کمپٹیشن شروع کر دیا ہر ایک کی تکفیر سب سے اچھا خود کو بنا کر بیٹھ گئے دین جب مشن ہوتا ہے پھر کوپریشن ہوتا ہے اس کے اندر اس لیے کہ ہمدردی ہے جتنے زیادہ ہسپٹلز کھلیں اتنی زیادہ خوشی ہو کہ بھائی اتنے سارے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے اللہ کی محبت میں جتنے لوگ آگے آئیں اللہ کے دین کو سنبھالنے والے وہ طاقت کا سبب بنتے ہیں دست و بازو بنتے ہیں ایک دوسرے کے کامن کوز اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے جتنے ہاتھ آگے آ سب موسٹ ویلکم اس لیے کہ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ کر لے اس کو اس کے لیے تو ٹیم چاہیے ہوتی ہے جتنے والنٹیئرز آئیں سب بہت اچھے لگتے ہیں کہ سب آ لیکن جب اس طرح لوگوں کے اندر تفرقہ پڑتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پوری امت شرک میں بدعت میں تعصب میں ملوث ہو جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی خرابیاں ایک ایک لفظ پکڑا جاتا ہے کہ فلاں درس میں یہ لفظ یوں کہہ دیا تھا اس پر ہنگامہ اس پر ایک खड़ा کھڑا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہی بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ کیا تم لوگوں کا حال ہو گیا کہ تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگلتے ہو جیسے ہمارا حال ہے پچانوے فیصد لوگ نماز نہیں پڑھتے شرک میں بدتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم لڑ رہے نوافل کی اوپر بحثیں کرتے ہیں ایک واقعہ ہے یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا تھا انہوں نے اپنا ایک خطاب میں کہتے ہیں میں ایک مسجد میں نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھا اتنے میں ایک صاحب آئے اور مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور تقبیر تحریمہ کہہ کر تحت سرا یعنی ناف سے نیچے ہاتھ باندھ لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں سمجھ گیا یہ حنفی ہیں اتنے میں ایک اور صحابہ آئے انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے اسے بھی میں سمجھ گیا یہ اہل حدیث ہیں اتنے میں ایک اور صاحب آئے انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی شروع کر دی اسے بھی میں سمجھ گیا یہ اسنا عشری ہیں ایک چوتھے صحابہ آئے انہوں نے گردن میں ہاتھ ڈال دیے میں سوچتا رہا یہ کون سا مسلک ہوگا چونکہ میں نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا تھا اس شخص کے سلام پھیرنے کے بعد میں اس کے قریب ہوا اور اس سے اس کا مسلک جاننا چاہا باقی کو تو میں جانتا ہوں لیکن تیرا مسلک میری نظر میں نیا ہے والد صاحب یعنی جنہوں نے واقعہ لکھا ہے ان کے والد کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اس کا جواب سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس شخص نے جواب دیا پہلے میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا تھا ایک دن کسی مسجد میں گیا انہوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا تو کہا تو کافر ہے اس طرح تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں مسلمان تو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں میں نے ان کی بات مان کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے پھر ایک دن دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا انہوں نے دیکھ کر کہا تو کافر ہے غیر مقلد ہے لا مذہب ہے مسلمان تو تات تو سرا ہاتھ باندھتے ہیں میں نے تات و سرا ہاتھ باندھ لیے پھر ایک دن تیسری مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا انہوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا تو کہا ہنفیوں والی نماز پڑھتا ہے تو کافر ہو گیا ہے کیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے پھر وہ کہنے لگا شاہ صاحب کیا کروں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی تو بھی کافری کہلایا تا تو سرا ہاتھ باندھے تب بھی کافر کہلایا سینے پر ہاتھ باندھے تب بھی کافر کہلایا اب ان سارے طریقوں سے تنگ آ کر میں نے ایک نیا طریقہ نکالا جس کا مولویوں کو علم ہی نہیں کہ یہ کون سا مسلک ہے لہٰذا نہ انہیں میرے مسلک کا پتہ چلے گا نہ کوئی مجھے کافر کہے گا یہ ہے نا یہ شک کے ہو مریب کی تفسیر ہے سمجھیے یہ واقعہ یہ واقعہ سنا کر شاہ شاہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء نے اپنے کفر کے فتووں سے دین کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ عوام الناس قرار اور سنت سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہیں تاکہ کفر کے فتووں کی زد سے بچ سکیں تو یہ ہمیں بہت محتاط ہونا ہے ہم تو عالم بھی نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کنٹروورسی کھڑی کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کرنا ایک ایک لفظ کو پکڑنا اور اس کے اوپر پھر بحثیں شروع کر دینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی اب اس کا علاج فی الحال تو ہمارا یہ حال ہے کوئی شک نہیں مسلمان امت کی یہی حالت ہے جو کہ یہاں بیان کر دی گئی علاج کیا ہے اب اس کا تھری فولڈ علاج بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا کرو سٹیج ون بیماری بہت گہری ہو چکی ہے نا پرانی بیماری ہے علاج کیا ہوگا فلزالے کا اب تم اسی کی طرف بلاؤ قرآن کی دعوت دو قرآن پہ جوڑو سب سے پہلے قرآن کے اوپر لے کر سب سے زیادہ تعصب کو شرک کو بدت کو آپس کے اختلافات کو دور کرنے والی چیز قرآن ہے ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے بھی کہ وسم و بھی اللہ جمی ولا تفر رکو. اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو تفرقے میں مت پڑو تو قرآن کو زندگیوں میں کھولنا ہے قرآن پڑھانے کا تو سمجھی کہ جال معاشرے میں بت جانا چاہیے ہر لیول پر جو بہت بڑا عالم ہے وہ بہت اونچے لیول پر دین سکھائے اس سے کمتر کے لوگ اس سے کم لیول پر جتنا علم ان کے پاس ہے اس سے آگے نہ جائیں جتنی بات پتہ ہے بس اتنی لوگوں تک پہنچا دیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بلغ ویتن پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو ایک آیت آپ کو آتی ہے آپ آگے پہنچا دیجیے ہوتے ہوتے بالکل پورے معاشرے میں الیٹ سے لے کر گراس روٹ لیول تک ایک جال بچھ جائے علم کا قرآن ہر جگہ کھل جائے اور ڈفرینٹ لیول پہ پڑھانے والے ڈفرینٹ ہوں جو بہت اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہیں وہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگوں کو پڑھائیں اور جو پڑھا سکتے ہیں وہ کم لیول کے لوگوں کو جن کا علمی معیار کم ہے ان کو پڑھائیں جب یہ ہوگا پھر آپ دیکھیں گے ان اللہ تعالیٰ کہ نرمی اور وسعت لوگوں کے اندر آنی شروع ہوگی فلدا لکفت تو اسی کی طرف دعوت دو وسطیم کما عمرتا اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ یعنی خود نے عمل کرو ولا تب احوا اہم اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتبا نہ کرو وقل اور کہہ دو بما انزل بے من کتاب اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا وہ عمر تو لے نکم مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان انصاف کروں اور مجھے بتائیے کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے انصاف کہاں سے آئے گا کسی انسان کا وہ درجہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تھا تو قرآن حدیث کو چھوڑ کے تو انصاف نہیں آ سکتا اور جب بے انصافی ہوگی تو ظلم ہوگا جب ظلم ہوگا تو غصہ ہوگا اور اختلاف ہوگا اور جھگڑے ہوں گے تو دراصل انصاف کی کمی ہے جو ہمیں آج مسلمان امت میں نظر آ رہی ہے اللہ ربنا نبم اللہ ہی ہمارا ربی ہے اور تمہارا ربی لنا اعمالنا النا ولاَََ آمعل ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے حجتہ بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں اللہ و بیننا اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا یہ بھی یاد رکھے انسان اللہ سب کو جمع کرے گا نتائج سب کے جمع ہوں گے کس نے کیا کوشش کی تھی اتفاق کی کوشش کی تھی امت میں یہ اختلاف کی کوشش کی تھی اپنی ذات کو اونچا کیا تھا یا ہی العلیہ اللہ کی بات کو اونچا کرنے کی کوشش کی تھی اپنے اپنے بزرگوں کی عظمت زیادہ تھی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت زیادہ تھی اللہ یجمع بیننا و اَلہ المسیر اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ ہی کتاب اور میزان نازل کی ہے اور تمہیں کیا خبر شاید کے فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے خوب سن رکھو جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے اللہ لطیف و بے باد ہی اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے وہ العزیز اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تو ہم بھی دیکھ لیں ہم اس کتاب کو کیوں پڑھ رہے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں کیا ہم دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں یا ہم آخرت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے اور نہ صرف قرآن پڑھنا کوئی بھی کام دنیا کا کوئی نوکری کرتا ہے کیوں کیا چاہتا ہے کہ بس کارپوریٹ لیڈر پر ہی چڑھتا چلا جائے اونچے سے اونچا اونچے سے اونچا ادا او اس کا نام جو ہے وہ فلاں میگزین میں فلاں میگزین میں آ تو ٹھیک ہے مل جائے گا دنیا میں یہ نہیں کہا کہ نہیں دیں گے اللہ اللہ تعالیٰ دے دے گا کوئی اپنا گھر سجاتا ہے کیوں اس لیے کہ سوشل لیڈر پہ چڑھتی جائیں اوپر اپنے گھروں کے ذریعے سے لوگوں پر روب جھاڑیں اور لوگوں کو حسرتوں کو محرومیوں کا اور رشک اور حسد کا شکار کر دیں خاص نمایاں شان دکھانے کے لیے کپڑے پہنے ہیں کیا چاہا جو چاہا ہو سکتا ہے اللہ دے دے اور ہو سکتا ہے نہ بھی دے لیکن اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا کہ کس لیے کون سی نعمت تم نے استعمال کی تھی دنیا کے لیے کی تھی دے دے گا اللہ دنیا میں اور جو آخرت کا ارادہ کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بہت کچھ دے گا اور جو دنیا کا ارادہ کرے گا تو آخرت میں کچھ نہیں جسے حدیث میں آتا ہے کہ منسلّ یورائی فقد اشرکا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا کر عبادت رہا ہے عبادت کر کے بھی دنیا چاہتا ہے تو کیا فائدہ ہوا من فقدش رکھا, جس نے کا روزہ رکھا شرک کر چکا عبادت بھی کی تو کس لیے کہ لوگ واہ کریں دنیا میں تو وہ تو شرک ہو گیا آخرت میں کوئی اجر نہیں وہ من تک کا جو دکھاوے کا صدقہ کرتا ہے کہ چیک دیتے ہوئے میری تصویر آئے اخباروں کے اندر اور میرے نام کی پلیگ جو ہے وہ لگ جائے فلاں کی دیوار کے اوپر شرک اللہ کے لیے نہیں کیا آخرت میں نہیں ملے گا دنیا میں ہاں ہو سکتا ہے میڈلز مل جائیں اور بہت کچھ شہرت بھی ہو جائے جیسے بھی آپ کو وہ حدیث سنائی تھی ایک حصہ تو سنا دیا عالم والا ایک شخص آئے گا قیامت کے دن اور اللہ اسے پوچھے گا کہ تجھ کو اتنی نعمتیں میں نے دی تو نے کیا کیا کہے گا اللہ میں نے تو تیری راہ میں جنگ کی اور میں شہید ہو گیا اللہ فرمائے کا جھوٹ بولتا ہے اس نے جان اس لیے دی کہ اس کو بہادر کہا جائے اور وہ کہا جا چکا وہ بھی میں ڈال دیا جائے گا ایک سخی آئے گا وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے کتنا خرچ کیا تیری مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت خرچ کیا اللہ فرمائے گا نہیں جھوٹ بولتا ہے جس نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے کتنا بڑا فلنتھراپسٹ ہے ٹیکس اگزامشن مل جائے وہ تو ہو چکا اس کا بھی ٹھکانہ پھر آگ ہی ہے عملہ شرا کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے عزن نہیں دیا اگر فیصلے کی بات پہلے تعین ہو گئی ہوتی تو ان کا قصہ چکایا جا چکا ہوتا یقیناً ان ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے ترغمی نہ مشفقی مما کا سبب بہم تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے یہی بڑا فضل ہے یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں البتہ قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے وہ میں یق طرف حسنتا نذت لہوفی ہا جو نکی کرے گا اس میں اللہ اضافہ فرما دے گا دیکھیں جیسے مثال سے یوں سمجھیے کہ ہم کسی گھر میں رشتہ کرتے ہیں اپنے بیٹے کا یا اپنی بیٹی کا اب ہم نے کہنے کو تو ایک فرد اس گھر کا اپنے گھر میں لیا ہے لیکن ایک فرد نہیں ہوتا دراصل پورے خاندان سے ہم نے تعلق جوڑا ہے اب ایک فرد کے ہمارے گھر میں آنے سے اس فرد کا جو خاندان ہے اس سب کا آنا جانا ہمارے گھر میں شروع ہو جائے گا بالکل اسی طرح نیکیوں کے خاندان ہوتے ہیں ایک نیکی انسان کرتا ہے اس کے پیچھے ایک اور نیکی پھر اس کے پیچھے ایک اور نیکی اور اس طرح نیکیاں بہت ساری زندگی میں آ جاتی ہیں گناہوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں ایک گناہ زندگی میں شامل کرتا ہے انسان اور اس کے پیچھے ایک اور پھر اس کے پیچھے ایک اور آپ گناہوں کا پورا خاندان آ کر ہمارے گھر میں بسنا شروع کر دیتا ہے ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بوتان گھڑ لیا اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے وہ یم اللہ البات الحق الحق کا بھی کلیمات ہی انلیم وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے وہی وہ ہے جو اپنے بندوں کی طرف سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے رہے انکار کرنے والے ان کے لیے سخت عذاب ہے ولا بس رستق البادی ولا کےزل بق قدراشا انََََََََََََََََََََ بباد ہی خبیر امبصیر اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی قابل تعریف ولی ہے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے مصیبت فبما فَبِمَا ایدی کم و یاف کثیر تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو جو رنج اور دکھ اور فکر اور غم اور تکلیف اور پریشانی بھی پیش آتی ہے حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چپتا ہے تو اللہ اس کو اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے تو یہ بہت اللہ کا فضل ہے جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے مشکلات آزمائشیں آتی ہیں تب بھی وہ مثبت ذہنی سوچ رکھتا ہے پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں رہتا ہے اور خوشیاں جب آتی ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وما انت و بم اور جزین فلب وما لکم مندون اللہ میں ولی ام نصیر تم زمین میں اپنے اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھتے اس کی نشانیوں میں سے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں آج آپ دیکھیں کہ جہاں اتنا کچھ سائنس کی ترقی کے ہم مظاہرے دیکھتے ہیں اتنے گیجٹس بن گئے سب کچھ ہو گیا لیکن آج بھی انسان فورسز آف نیچر پر ڈیپینڈنٹ ہے اللہ کی قدرتوں کا ابھی بھی محتاج ہے ٹریڈ ونڈس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ٹریڈ ونڈس ہوتی ہیں وہ تین تین چار چار مہینے ایک خاص رخ پر چلتی ہیں اور پھر اس سے پر انسان فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ بالکل ساکت کر دے ہر چیز کو ہوائیں رک جائیں یا قدرتی قوانین کام کرنا چھوڑ دیں ساری ترقی ٹھپ ہو کے رہ جائے جو بھی ترقی کی ہے جو بھی ایرو ڈائنامکس کے رولز ہیں تھرمو ڈائنامکس کے رولز ہیں گریوٹی کے قوانین ہیں کشش ثقل ہے یا پانی کی سطح کے بارے میں جو ڈسکوریز انسان نے کی ہیں یہ سب اللہ کے قوانین ہیں اپنی جگہ قائم ہیں تو انسان ترقی کر رہا ہے اللہ جب چاہے ان میں تبدیلی پیدا کر دے تو کہاں سے پھر انسان کی ترقی ہوگی اگر قوانین نہیں چینج ہو گئے اگر لاس چینج ہو جائیں تو کیا ہوگا کوئی جہاز تیر نہیں سکتا پانی کے اندر کوئی سب مرین تیر نہیں سکتی پانی کے نیچے کوئی جہاز ہوا میں کیسے اڑے گا بتائیے نہ اس کی سطح پر جہاز چل سکتے ہیں اور نہ سب کام کر سکتی ہیں نہ اسپیس میں جا سکتے ہیں ایک دم چیزیں ہی بدل گئیں تو بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسانوں کی مدد فرماتا ہے ان فضا اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں اللہ چاہے تو ڈبو دے اور اس وقت ہماری آیات پہ جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں و لذین یچ تن بو نہ قبا ارلسمی و الفواحشہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں یک فرون کا لفظ آیا ہے غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ جن کو غصہ آتا ہی نہیں آتا ہے لیکن اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں ڈھانپ لیتے ہیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان اور شہزور در حقیقت وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے بس اگر بیٹھنے سے غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر پھر بھی غصہ باقی رہے تو چاہیے کہ لیٹ جائے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دین سکھاؤ دین کی تعلیم دو اور تعلیم میں آسانی پیدا کرو دشواری پیدا نہ کرو اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے یہ آخری بات آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمائی ایک اور حدیث میں آتا ہے کسی بندے نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر پی جائے تو غصے پر قابو پانا یہ بہت بڑی خوبی ہے جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا اور یہ کون لوگ ہیں یہ نیک لوگ متقی لوگ جنت میں جانے والے لوگوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتے غصہ آتا ہے قابو کر لیتے ہیں اب جو بھی باتیں ہم نے یہاں حدیث میں دیکھی ہیں یہ آپ کو این غصے کے موقع پہ ہرگز نہیں یاد آئیں گی ایک دفعہ جب وہ جذبات میں ابال آ گیا اور نے چیخنا اور چنگھارنا شروع جب کر دیا اور اس وقت کوئی اگر پانی کا گلاس لے کر آئے بیٹی کہے کہ امی پلیز پانی پی لیں ہم پتہ نہیں کیا حال کریں اسی پر دے مارے غصے میں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا پریکٹس پہلے سے سوچنا ہوگا کہ فلاں موقع پر مجھے غصہ آئے گا تو میں یہ کروں گی ریہرسل کرنی ہوگی غصے پر قابو پانے کی اینڈ وقت پہ جب وہ شروع ہو جائے غصہ اور ڈرامہ شروع ہو جائے تو پریکٹس تھوڑی ہوتی ہے غصّے پہلے کرنی ہوتی ہے نا ریہرسل تو پہلے ہوتی ہے تو اسی طرح جب ہم ایک ڈرامائی انداز میں آ جاتے ہیں نا غصّہ کرنے میں اور یہ غصے کو بھی ہمارے یہاں ڈراموں ہی نے بہت اعلیٰ بنا کر دکھایا ہے ایسا لگتا ہے بہت بڑی خوبی ہے کوئی جیسے غصہ کرنا ہرگز نہیں بڑا ایپ ہے عقل سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا انسان جب غصے کی حالت میں ہے تو اس کی پہلے سے ریحرسل کرنی ہے کہ جب غصہ آئے گا تو پھر میں یہ کروں گی پھر انشاءاللہ شاء آپ دیکھیے گا فائدہ ہوگا وہ لدینست رب ہم جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں وہ امر ہم اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں یہ بھی دیکھیے اسی پر اس صورت کا نام ہے سورہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اسلام میں ڈیموکریسی اور منارکی اس کے بیچ میں یہ چیز ہے اسلامک ڈیموکریسی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈیموکریسی اس میں اور اسلامک ڈیموکریسی ہے اس میں فرق ہے اسلامک ڈیموکریسی ہے کوئی شک نہیں جیسے کہ شورا کی بات کی گئی ہے لیکن ویسی ڈیموکریسی نہیں ہے جیسے کہ ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں ویسٹ میں یہ حال ہے کہ اگر دس لوگ مل کر ایک چیز کے بارے میں ہاں کہہ دیں اور دو لوگ اس کی مخالفت تو دس لوگوں کی دو لوگوں پر حاوی ہاں آ جائے گی. پاپر ووٹ کی بات ہے اسلام کے اندر بھی ووٹنگ ہے لیکن ایسی نہیں ہے اس میں اصل میں حاکمیت پہ انسان کی نہیں اللہ کی ہے آج کی ڈیموکریسی میں تو انسان حاکم ہے جس چیز کو چاہے حلال کر لے جس چیز کو چاہے حرام کر لے لیکن اسلامی ڈیموکریسی میں حاکم اللہ ہے ان الحکم اللہ اللّہ فیصلہ تو اللہ کا ہے ہاں اب اللہ کے قوانین کو اوپر رکھ کر اس کے نیچے نیچے قوانین بنائے جا سکتے ہیں اس میں ووٹنگ کیجیے برین اسٹرامنگ کیجیے مشورے کیجیے سب کیا جا سکتا ہے کہ کیا چیز کس طرح امپلیمنٹ کرنی ہے تو مشورہ کرنا یہ ٹیم ورک بھی اس سے ہوتا ہے برین اسٹامنگ ہوتی ہے بہت سارے خیالات ملتے ہیں ایک دماغ تو اتنا نہیں سوچ سکتا سارے پہلو کا جائزہ ایک دماغ کیسے لے سکتا ہے اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تو دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ تکبر ہے اس کے اندر عقل کل سمجھتا ہے اپنے آپ کو یا یہ کہ اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان سے مشورہ لیا جا سکے تو اسلام چاہتا ہے کہ مشورے سے کام ہو ارد گرد اچھے لوگ جمع ہوں عقلمند لوگ جمع ہوں آس پاس اور ان سے پوچھ کے کام کیا جائے اور جب کسی کا مشورہ آپ اس کام کے اندر قبول کر لیتے ہیں تو مشورہ دینے والا اور سنسیئر ہو جاتا ہے کام کے ساتھ اس کو یہ فیلنگ آتی جیسے یہ میرا ہی کاز ہے میرا ہی کام ہے تو شورہ کی بہت اہمیت آتی ہے مما رزقناہ یون <فِقُون> ہم نے جو کچھ رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں ابھی پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ وہ ماف کرتے ہیں آگے بھی ہم پڑھیں گے یہ ایسا مضمون یہاں پر آ رہا ہے کہ غفر کا مقام بتایا گیا کہ کہاں معاف کر دینا ہے بدلہ لینے کا مقام بتایا جا رہا ہے بدلہ کہاں لینا ہے اور اصلاح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ایک تو یہ کہ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو اپنے ماننے والوں سے کہے ٹرن دی ادر cheek کسی نے تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارا تم دوسرا گال اس کے سامنے کر دو یہ ان نیچرل ہے ہو نہیں سکتا اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے اسلام کو مظلومیت پسند نہیں ہے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہیں وہ انتہائی دبے ہوئے پسے ہوئے اور ٹوٹی پھوٹی شخصیت ان کی ہو اور ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں اسلام نہیں چاہتا لیکن پھر اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ ہمیں مظلومیت بہت اچھی لگتی ہے مثال کے طور پہ کسی لڑکی کی بہت تعریف کرنی ہو ہم کہتے ہیں اتنی بری سسرال تھی پھر بھی کتنا اچھا گزر کیا اور کسی کو اچھی سسرال مل جائے اور وہ اچھا گزر کر لے ہم کہتے ہیں لو اس میں کیا کمال ہے تمہیں بہت اچھا لگتا ہے کتنی ظالم ساز تھی اس کے ساتھ گزارا کیا لیکن جب انسان بہت عرصے مظلوم بنا رہتا ہے بدلہ نہیں لے سکتا انصاف جب اس کو نہیں ملتا اس کی شخصیت کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اس کی جواب دی جاتی ہیں اور ایسے ٹوٹے پھوٹے لوگ نہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہ دین کے کام آ سکتے ہیں تو اسلام نے پورا حق دیا تم بدلہ لے سکتے ہو کتنا او سی ہے تم برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے اب آگے معاف کرنے کی بات آ گئی وہ من اور جو معاف کر دے وہ اسلحہ اور اصلاح کرے وہ اجر <اللَّه> اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے انََََََََََّ اللہب المین اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا تو مین چیز کیا ہے نہ معاف کرنا کوئی مقصد ہے اور نہ بدلہ لینا مقصد ہے مقصد ہے اصلاح اگر کوئی غلطی مان رہا ہے اپنی ظلم سے طائب ہو رہا ہے تو معاف کر دیجئے اس کو لیکن جب بدلہ نہیں لے رہے اور ظالم کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے اب اس کا ہاتھ روکنا ہوگا اسی میں اس کی اصلاح ہے اگر اس کو کھلی چھٹی دے دی تو وہ اپنے ظلم پر بڑھتا چلا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان سراخا کا ظالماً او مظلوماً اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم تو پوچھا گیا کہ ظالم کی مدد کیسے ہوتی ہے آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک ہم بھی اپنے گھروں کے اندر کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں خاموش تماشائی ہم نہیں بن سکتے ہم کو اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور انصاف کی کوشش کرنی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ولاً بادہ ظلم ہی فلاء کا ما علیہمن صبیل اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلا لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق ذاتیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے والمََ صبرا و غرا ان نزالِ قلم عزم العمور البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اول الازمی کے کاموں میں سے ہے پھر دیکھیے یہاں پر بات آ گئی ہے معاف کر دینے کی اگر بہتری لگتی ہے تو انسان معاف کر دے خاص طور پہ جب دین کا کام کرنے نکلے پھر بدلہ نہ لے اس لیے کہ دین کو نقصان پہنچتا ہے اس سے اب یوں تصور کیجئے کہ ایک شخص ہے اس نے آپ کے ساتھ ذاتی کی آپ نے معاف نہیں کیا آپ نے کہا میں نہیں معاف کر دی تو ٹھیک ہے آپ کو حق ہے آپ نے معاف نہیں کیا ذاتی کی وہ جہانوں میں چلا جائے گا ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا اب ایک شخص ہے اس نے ذاتی کی آپ نے کہا میں اس کو اللہ کی خاطر معاف کرتی ہوں اس کو معاف کر دیا تو ہمارے لیے جنت کا راستہ کھل جائے گا تو یہ بہتر نہیں کسی کو دوزخ میں ڈال کے ہمیں کیا فائدہ ہم تو اپنا بھلا چاہتے ہیں تو انسان معاف کرنے میں بھی دراصل خود غرضی ہے اپنے فائدے کے لیے وہ کسی کو معاف کرتا ہے اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی تو میرے ساتھ گزر کا معاملہ کرے تو جو معاملہ ہم اللہ کے ساتھ چاہتے ہیں خود کے لیے وہی وہ پھر ہم آگے لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں لیکن پھر فرما دیا عزم العمور بڑا ارادہ کرنا ہوگا اس کے لیے اس کے لیے بڑی پریکٹس چاہیے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے صبر کا سودا بھی بہت کرتے ہیں اور معافی کا چرچا بھی بہت کرتے ہیں خواتین کہتی ہیں میری ساس اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اتنا تنگ کیا ہے مجھے اتنا تنگ کیا ہے لیکن اللہ بخشے اللہ تو بخشے گا ان کو جب اتنی غیبت کریں گے آپ ان کی بیٹھ کر تو سارے گناہ سمیٹ لیے خود تو یہ چرچا کرنا یہ اتنا صبر کیا اپنے صبر کو کتنے لوگوں کے ہاتھوں پر بیچتے ہیں کسی کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے اتنا صبر کیا میں نے اتنا ظلم برداشت کیا سسرال کا یا ہسبینڈ کا یا جس کا بھی جو بھی ہے فلاں نے اتنی زیادتی کی کوئی ہمدردی کرے گا کوئی آپ کی تعریف کرے گا کوئی آپ کو شاباشی دے گا کبھی کسی کے ہاتھ شاباشی کے عوض صبر بیچ دیا کبھی کسی کے ہاتھ تعریف کے اوز صبر بیچ دیا تو یہ بکا ہوا صبر اللہ نہیں لیتا ہم کسی جگہ جائیں دکان پر کسی ڈریس کے اوپر سولڈ لکھا ہوتا ہے تو ہم نہیں ہاتھ لگاتے اس کو تو اتنی دفعہ جو صبر تم بیچ چکے اتنا تم نے اسے مختلف چیزیں خرید لیں تب اللہ کے پاس کیا لے کر آئے ہو اللہ کو تھوڑی چاہیے سیکنڈ ہینڈ مال اس طرح سے تو اگر صبر کرنا ہے تو اللہ کے خاطر صبر کا مطلب ذکر نہ کریں دوبارہ چیز کا سوریہ یوسف سے سیکھیں صبر کیسے کیا جاتا ہے ذاتیوں پر تذکرہ ہی نہیں کرنا زبان پر لانا ہی نہیں دوبارہ کہ کیا برداشت کیا تھا کیا تھا اگر اللہ کے لیے کیا تھا اللہ کو پتا ہے لوگوں کو بتا بتا کر کیا آخر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جب معاف کر دیا تو پھر تو ذکر بالکل ہی نہیں کر سکتے یہ بھی سورہ یوسف میں بہت خوبی کے ساتھ بات بیان ہو گئی ہے معاف کر دیا اب نہ اس شخص کے سامنے تذکرہ کرنا ہے کہ یاد ہے تم نے کیا کیا تھا لیکن خیر میں نے معاف کیا تم کو کتنا تم نے تنگ کیا تھا نا لیکن چلو میں نے معاف کیا یہ کیا طریقہ ہوا کہ معاف بھی کر دیا اور بار بار شرمندہ بھی کر رہے ہیں اس کو تو پھر یہ معاف کرنا نہ ہوا تو ارادہ کرنا ہے کہ اللہ کی خاطر اور اس کے بعد بس بات نہیں کرنی وم ید اللہ فما دی جس کو اللہ گمراہی ہی میں پھینک دے اس کا سنبھالنے والا اللہ کے بعد کوئی نہیں تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ضلعت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے قال اللہ آمن ان الخاصرین اللہ خسرو ان حسّم و علیم یوم اللہ ان غالمین في عذاب مقیم اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی خسارے میں تو وہی وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں تب یہ دیکھیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے ذمہ داریاں ذرا دیکھ لیں ہم لوگ اپنی اپنی میں اپنی دیکھوں آپ اپنی دیکھیے قیامت کے دن ایک تو ہم کو گواہی بھی دینی ہوگی تکون و ال الناس انڈیویژلی یہ مت سوچئے کس کو گواہی دینی ہوگی اس کو اس کو وہ مولوی دیں گے وہ برکے والیاں دیں گی نہیں اپنے آپ کو دیکھیں میں میں مجھ کو کرنا ہے وہی والی بات ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کوئی اور کر دے گا کوئی اور نہیں اپنے آپ کو تصور میں لے کر آئیے کہ آپ کو کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا اس لیے کہ وہ حسبہ تو انڈیویژول ہونا ہے نا کلحم آتی ہی یومل قیامتی فردا ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے آئیں گے تنہا تنہا آئیں گے تو گواہی دینی ہے لوگوں پر پھر اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے اپنے گھر والوں کو نقصان سے بچانا ہے جیسے آگے ہم پڑھیں گے کو انفسکم و اہلی کم نارا اے ایمان والوں تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بچوں کی رہنمائی بچوں کا مستقبل بھی مجھے ہی بنانا ہے اور مستقبل اسی نوے سال کی زندگی تو نہیں ہے آخرت بھی مستقبل ہے جو کہ آنا ہے کیا تیاری کی ہے کیا علم حاصل کیا ہے اتنا پڑھ لیا میڈیسن پڑھ لیا ایم بی اے کر لیا اور انجینئرنگ پڑھ لی اور پی ایچ ڈی ہم نے کر لی اور ہم ایسے فروٹ ہم انگلش بولنے لگ گئے سب کچھ ہم نے سیکھ لیا ہم نے قرآن کتنا سیکھا کیا تیاری ہے کیا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہے جب یا ائی الدین آمن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے تو پھر ہم کیسے ذمہ داری ادا کریں گے جب کہ علم ہی نہیں ہمارے پاس اس تجیب و لب کہو اپنے رب کی بات پر اللہ کی پکار یہ قرآن دوڑو لبکو اس کی طرف ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی سیکھ لو من قبل ائ اطیہ یوم اللہ مرد من اللہ مان لو اپنے اللہ کی بات اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے مالکم من مل جائیں یوم و ماں لکم من نکیر اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا ہم کریئر اورینٹڈ تو بہت ہیں کوئی حرج نہیں پروفیشنل ہونے میں کوئی حرج نہیں لیکن یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑا کریئر ہم سب کا ہے وہ ہے شہادت الانناس کا اور سیویر کا رہنما کا اس کریئر کو داؤ پہ لگا کر دنیا کے کیریئرس یا دنیا کی مصروفیات میں گم ہونا یہ ہلاکت کا گڑھا کھودنا ہے اپنے لیے کہ دنیا بھی علم کے اندر اتنے زیادہ انوالو ہو جائیں اس کے لیے تو چودہ چودہ سال بیس بیس سال پڑھ لیں اور قرآن کے لیے ہم ڈیڑھ پونے دو سال بھی نہ نکال سکیں زندگیوں سے تو پھر کیا ہوگا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو اللہ تو خوب ہمیں جانتے ہیں ہم کتنے زہین ہیں اللہ خوب جانتا ہے ہماری فرصت ہماری صحت ہماری مصروفیت ہر چیز اس کے علم ہے اور جو منہ مو موڑے تو اس کی اپنی بدقسمتی ان فما ار کا علیہم حفیظہ ان علیہ کا الابلاغ اب اگر یہ لوگ مو موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان لوگوں پر نگہبان بنا کر تو بھیجا نہیں تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس پر پھول جاتا ہے اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت نا بن جاتا ہے دیکھیں یہ انڈیکیٹر آ گیا کہ اندر علم نہیں ہے یہ رویہ کس کا ہوگا جس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے وقار نہیں ہے جس کے اندر جس میں کہ وزن نہیں ہے ایمان کا اور عمل کا اور علم کا جب نمت ہدایت سے انسان خالی ہوتا ہے تو اسی طرح بچتا ہے جیسے خالی برتن بچتا ہے نا بہت خالی گڑھا بہت بچتا ہے بہت کھنکتا ہے اسی طرح جو اندر سے خالی اور کھوکھلے ہوتے ہیں وہ خوشی اور غم بہت شور مچاتے ہیں دونوں ہی کیفیات کے اندر ایکسٹریمیسٹ ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں ان کے قرآن تو ہر طرح کے ایکسٹریم سے نکال کر انسان کو اعتدال پر لے آتا ہے لاہ ہی ملک و سماواتی اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہ بولے میں یشاء و اناس ہوں و بولے میں جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے او یوزو وجو ہوم تقرآ او اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دے دیتا ہے وہ یج الو میشا و عقیمہ اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے اََََََََََ علی من وہ سب كچھ جانتا ہے ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ کی دین کی بات کی جا رہی ہے کہ بیٹا بیٹی دینا یا نہ دینا یہ سب اللہ کی اپنی قدرت ہے اللہ کا اپنا کام ہے کسی کے ہاں اگر بیٹے ہیں کسی کا ذاتی کریڈٹ نہیں خود نہیں بنا لیا جو انویٹرو فرٹیلائزیشن کر رہے ہیں اس میں بھی گارنٹی کوئی نہیں ہوتی اللہ چاہتا ہے تو وہاں فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اور وہاں بھی اللہ ہی چاہتا ہے تو لڑکا یا لڑکی بنتا ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ لو یہ کہاں سے اللہ کا پروگیٹو رہ گیا اب تو سائنٹسٹ بھی کر لیتے ہیں نہیں کر سکتے کبھی اس پروسیس کو اگر آپ نے جانا ہو کتنا مشکل پروسیس ہے کتنی مشکل سے فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اگر کسی کے پاس بیٹے ہیں کوئی اس کا اپنا ذاتی کریڈٹ نہیں کوئی فخر کی بات نہیں کسی کی بیٹیاں ہیں کوئی شرمندگی کی بات نہیں دونوں اللہ کی دین ہیں جتنی مشکل سے بیٹا ہوتا ہے اتنی ہی مشکل سے بیٹی بھی ہوتی ہے اتنی ہی مشقت ماں اٹھاتی ہے دونوں بالکل برابر کے پیارے ہیں اور جس کے ہاں اللہ نہیں چاہتا نہیں دیتا ہر چیز پر وہ قادر ہے بیٹوں کا ہونا خوش قسمتی کی دلیل نہیں بیٹیوں کا ہونا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہی بیٹے تھے ہم پڑھیں گے آگے بنینا شہودہ اور بیٹے بھی ایسے جو کہ پاس رہتے تھے امریکہ نہیں چلے گئے تھے ابا کو چھوڑ کے پاس رہنے والے بیٹے لیکن خوش قسمت تو نہیں تھا ولید بن مغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا چار بیٹیاں ان سے بڑھ کر کون خوش قسمت ہوگا مریم علیہ السلام کی ماں سے بڑھ کر کون ماں خوش قسمت ہوگی جیسے مریم علیہ السلام جیسی بیٹی ملی اگر انہوں نے کہیں الٹرا ساؤنڈ کرا کے ابوٹ کرا دیا ہوتا کہ وہ بیٹی ہے چلو اباٹ کرا دو تو کیا وہ بیٹی صدقہ جاریہ بنتی ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کیا نام روشن کرتی کتنے اباشن کروا دیتے ہیں اس طرح سے کہ بیٹی ہے اور کچھ نہیں ہم سمجھتے کہ پتہ نہیں کتنا خیر اللہ اس بیٹی کے ذریعے مجھ دیتا مسئلہ وہی ہے نا ولی اللہ کو نہیں بنایا سمجھتے ہیں بیٹے خیال کریں گے بیٹے کھلائیں گے بیٹے کیسے کھلا سکتے ہیں وہ خود کو نہیں کھلا سکتے تو مجھے اور آپ کو کہاں سے کھلائیں گے اولاد جو ہے ہماری پر ذمہ داری ہے لائبلٹی ہے اس کو ایسٹ بنانے کی فکر کریں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی اصل چیز یہ ہے کہ کیسا ہے اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے صدقہ کا بنے گا یا نہیں بنے گا اصل چیز یہ دیکھنی ہے انویسٹ کرنا ہے ان کو یہ کھلونے نہیں تھے اللہ نے ہم کو ٹوائز نہیں ہیں کہ ہم بس سجائیں سواریں ڈیکوریٹ کریں ان کو اور ان کو دیکھ کر خوش ہوں نہیں ان کے اعمال بھی ہمیں سجانے ہیں اور ان کا خیال کرنا ہے کسی <حَكیم> بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اسے روبرو بات کرے اس کی بات یا تو وہی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغام بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے وہ برتر اور حکیم ہے اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وہی کی ہے وہ ماکنتا تدریم الکتاب ولل ایمان آپ کو کچھ پتہ نہ تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے ترجمہ تو کرنا ہے نا ورنہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے کہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ آپ تو کچھ نہیں جانتے تھے کتاب اور نہ ایمان تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے لیے اس کتاب کے محتاج تھے تو میں اور آپ اس سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں ہمیں اور ایمان کہاں سے ملے گا سنی سنائی باتوں سے کہ قرآن بند کا بند جزدانوں میں رکھا رہے اور ہم ایمان والے بھی ہو جائیں ہو نہیں سکتے ولاکن جالنا ہو نوری من, مِن مگر اس کو ہم نے روشنی بنا دیا ہو کی زمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے اس میں جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اب آپ دیکھیں اس قرآن کا ذکر ہے نا نور کہا گیا اس کو ولا کن نہ ہو ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو ہم چاہتے ہیں آج ہم نے اس نور کو کیوں چھوڑ دیا ایسی مثال دیکھیے کہ جیسے ایک شخص ہے کسی قافلے کے اندر اور اس اکیلے شخص کے پاس ایک ٹارچ ہے جس کی وجہ سے روشنی ہو رہی ہے کسی کے پاس روشنی نہیں ہے سب گھپ اندھیرے کے اندر ہیں تو مجھے بتائیے کہ اس کا اس روشنی کے سورس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے کس کے پکڑ لینا چاہیے نا کہ بھی ایک ہی ٹارچ ہے اسی سے روشنی ہو رہی ہے اگر یہ بھی چلی گئی تو میرا بھی نقصان باقی لوگوں کا بھی نقصان ایک کے ہاتھ میں بھی ٹارچ ہو خود بھی منزل پالے گا اور جو قافلے والے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچائے گا اب وہ یہ کہے ادھر دیکھے ادھر دیکھے کہے اس کے پاس بھی نہیں ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے لو میں ہی لگ رہا ہوں اپنی ٹارچ پھینک دے اٹھا کر کیا کہیں گے ہم اس کو لیکن ہم اسی طرح کے ہو گئے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی بھی قرآن نہیں پڑھ رہا تو اب میں کیوں پڑھوں کسی کے پاس بھی نور نہیں ہے تو میرے پاس کیوں ہو دنیا میں تو ہم ہر وہ چیز اپنے لیے تلاش کرتے ہیں جو کسی اور کے پاس نہ ہو جو میں نے پرنٹ پہنا ہو کسی اور کے پاس نہ ہو جو میرا جوتا ہو کسی اور کا جیسا نہ ہو جیسے میرا گھر ہو ویسا کسی اور کا نہ ہو انڈیویژلٹی چاہیے ہم کو ٹو بی ڈفرینٹ تو پھر ٹھیک ہے اگر آج نہیں ہے کسی کے پاس قرآن تو پھر آپ لے لی لیجیے اللہ کے ہاں بہت بلند درجے ملیں گے اور لوگوں کی بھی رہنمائی ہوگی تو دین کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ جو باقی سب کر رہے ہیں بس میں ویسی آڈنری ہو جاؤں کیوں نہیں ایکسٹرا آرڈنری ہونا چاہتے ہم فالوور بننے پر ہم کیوں راضی ہم لیڈر کیوں نہیں بننا چاہتے لیکن لیڈر بننے کے لیے تو امام اس کو بنانا ہوگا اپنا بھی فائدہ اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ صدقۂ جاریہ اپنے لیے بنا لیں گی کتنے لوگ آپ کے اس نور سے ہدایت پالیں گے جو آپ نے ان کی زندگیوں میں روشن کیا ہوگا اور جو جتنی محنت کرے جتنی کوشش کرے الا ہی تصیر الامور اللہ کی طرف رجو کرتے ہیں اللہ ہر ایک کو اجر دے دے گا